اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنا کی زندگ تک ہے پھر قامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لانت ڈالے گا اور تم سب کا ٹیکانا جہن ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہو